اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی جی. یہاں سے ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو شفقت کے پیرائے میں یاد دلا رہے ہیں کہ ابھی ان کے پاس وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری سے توبہ کر کے جی. دین حق کو قبول کرنے اور اس بات سے ڈریں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں ہر شخص کو اپنے عقیدے اور اپنے عمال کا جواب دینا ہوگا اور اس دن اگر کسی شخص کا عقیدہ اور عمل خراب ہوا تو اس کو جہنم کی سزا سے بچانے کے لئے کسی بھی قسم کی کسی بھی قسم کی کوئی تدبیر کام نہیں آ سکے گی اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی اس شفقت بھرے خطاب کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی ان نعمتوں کی تفصیل بیان ہیں فرمائیں گے کہ جن نعمتوں سے اللہ تعالی نے رسمنی سائید سرفراز کیا تھا اور ساتھ ساتھ ان نعمتوں کی جو ناشکری ان سے سرزد ہوئی اور وہ مسلسل جس فرمانی میں مبتلا رہے اس کا بھی حال اللہ سبارک و تعالیٰ آ ذکر فرمائیں گے لیکن شروع میں اللہ سبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مشفقانہ نصیحت کے طور پر یہ بات فرمائی ہے کہ ابن اسرائیل اس گرو نعمتی الطی الحمد علیہ کو میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی وہ انی فضل حکمر اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت دی تھی یہ اس لیے فرمایا کہ یوں تو اللہ سبارک و تعالیٰ کے بھیجے پیغمبر بہت سے تشریف لائے ہیں اور بعض رات نے ان کو ایک لاکھ ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی ہے لیکن انبیاء کرام کی صورتحال یہ تھی کہ بیشتر وہ کسی کسی نہ کسی قوم یا قبیلے یا بستی کی طرف بھیجے جاتے تھے تو کچھ پیغمبر ایسے ہوتے تھے کہ جو کسی چھوٹی سی بستی کے اندر مبوس ہوئے کوئی ایسے ہوتے تھے کہ جو کسی خاص قبیلے میں مبوس ہوئے وہ قبیلے بھی چھوٹا سا قبیلہ تھا لہٰذا انہوں نے اپنی دعوت کو اسی قبیلے اسی بستی کے حد تک محدود رکھا اور وہاں پر کبھی لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئے ان کی تھوڑی سی تعداد جمع ہو گئی یہ سلسلہ عام طور سے چلتا رہتا تھا لیکن بعض پیغمبر ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے عظیم خاندان کی طرف بھیجے گئے یا عظیم قبیلے کی طرف بھیجے گئے جیسے حضرت عقوب علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل ایک بہت بڑا زبردست قبیلہ تھا اور حضرت موسا علی سدسلام بنی اسرائیل کے تمام انسانوں کی طرف مبوض ہوئے تھے حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور ان بارہ بیٹوں میں سے ہر ایک بیٹے سے نسل چلی اور یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی لاکھوں تک پہنچ گئی اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے جیسے حضرت موسا علیہ السلام اور ان کے اوپر کتاب اتاری تو ان کو دوسرے لوگوں پر یہ فضیت حاصل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اوپر کتاب نازل فرمائی تھی ان کو اتنے بڑے قبیلے کی طرح محبوس فرمایا تھا اور چونکہ وہ مخاطب بنے تھے اس اللہ تعالیٰ کے کلام کے تورات میں اور حضرت موسا علیہ السلۃ السلام کے دعوت کے مخاطب بنے تھے اس واسطے ان کو اس وقت دنیا جہان کے تمام لوگوں پر تبیعت حاصل تھی اور اسی کا ذکر تبار نے فرمایا کہ چونکہ تم میرے ایک محبوب پیغمبر کے بیٹے تھے ان کی اولاد میں شامل تھے اور چونکہ تمہاری طرف ہم نے اپنی آسمانی کتابیں نازل کی تھیں اپنے ذہر القدر پیغمبر تمہارے پاس بھیجے تھے اس واسطے ہم نے تمہیں دنیا جہان کے دوسرے لوگوں پر فضیلت طا سے عطا کی تھی اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں تم ہم سے زیادہ قریب تھے اور ہمارے زیادہ محبوب تھے لیکن تم نے اس محبوبیت کا یا تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قرب کا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا کوئی حق ادا نہ کیا اور اس کے نتیجے میں تم بار تعلی کی معافیتوں اور نافرمانی میں مبتلا رہے اور کس کس طرح ہم نے تمہیں احسانات کیے اور کس کس طرح ہم نے تمہیں پالا پوسا اور تمہاری تکلیفوں کو دور کیا لیکن تمہارا حال یہ رہا کہ ہر موقع پر نافرمانی سے کام لیتے رہے تو اس وجہ سے اب تم اور تمہارا خاندان اس لائق نہیں رہا کہ وہ دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے اس لیے اب امت بھی بدلے گی اور قبیلہ بھی بدلے گا تو اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و نے یہاں اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ اب بھی اگر تم باز آ جاؤ اور اللہ تعالی سے ڈرو یوم آخرت سے ڈرو تو تمہارے حالات سنوار سکتے ہیں چنانچہ فرمایا وطخو یومل ڈرو سے دن سے کہ لاچی جس دن کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا یا کسی کے کچھ کام نہیں آ سکے گا یعنی کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہہ دے کہ بھائی میرا کوئی مطالبہ جو مجھ سے کیا جا رہا ہے اس سے یہ کہہ دے کہ تم مجھے اس مطالبہ پورا کرنے میں کچھ مدد کر دو تو وہاں یہ نہیں ہو سکے گا ورائی اخبری منہا شفا آتل اور نہ کسی انسان سے کوئی شفاعت یعنی سفارش قبول کی جائے گی یعنی اگر کوئی شخص کافر ہے اور کفر کی وجہ سے اللہ تعالی کے عذاب کا مستوجب ہے اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے تو کسی بھی شخص کی کوئی سفارش اس کے کام نہیں آ سکتی کفر کے خلاف کوئی سفارش قبول نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی شخص آئب ایمان ہے گناہوں میں مبتلا رہا ہے گناہوں سے گناہوں میں تلوس اس کا رہا ہے تو اس کے حق میں سفارش قبول ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا منزل اللہ بزنی اللہ تعالیٰ کی اجازت اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دیں تو وہ بے شک سفارش کر سکتا ہے لیکن صاحب ایمان کی آنکھ میں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش انشاءاللہ اہل ایمان کو حاصل ہوگی لیکن اہل ایمان کو ہوگی جو ایمان سے بیروم ہے اس کی حق میں کوئی سفارش نہیں لاق بلہا منہا اور کسی بھی انسان سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا عدل اصل میں کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو دوسری چیز کے برابر ہو اس کو عدل کہا جاتا ہے اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ فدیہ یعنی پہلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر کسی حکومت نے یا کسی قبیلے نے دوسری حکومت یا دوسرے قبیلے کے کسی آدمی کو گرفتار کر لیا تو گرفتار کرنے والا یہ کہتا تھا کہ میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم مجھے کچھ فدیہ لا کر نہ دو یعنی کچھ رقم لا کر نہ دو تو اگر وہ رقم کا انتظام کر کے لے آتا تو اس صورت میں وہ اس کو اپنے قیدی کو چھوڑ دیتا تھا یہ رقم جو ادا کی جاتی تھی اس کو فدیہ کہتے تھے تو اللہ تعالی فرما ہیں کہ وہاں جب تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا جہنم کے لیے تو کوئی فدیہ اگر پیش کرنا چاہو گے تم پیش کرنا چاہو یا تمہارے ساتھی پیش کرنا چاہیں تمہارے اولاد پیش کرنا چاہیں تمہارے ماں باپ پیش کرنا چاہیں تمہارے رشتے دار پیش کرنا چاہیں دنیا کے سارے افراد مل کر پیش کرنا چاہیں تو وہ فدیہ قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تمہیں عذاب دینے کا ہوگا وہ ہر حالت میں قائم رہے گا اور کوئی قسم کسی قسم کی مالی کاروائی یا مالی فری یہ قبول نہیں کیا جائے گا ایک آخری صورت یہ ہوتی ہے کسی شخص کو کسی تکلیف سے بچانے کی کہ کوئی آدمی آ کر اس کی مدد کر دیتا ہے مدد کس طرح کر دیتا ہے کہ مثلاً کسی کو تکلیف تو پہنچی تھی لیکن اس کے مداوع کرنے کے لیے اس کو مرہم رکھنے کے لیے کوئی آ گیا ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے دوسرا یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی مدد اس طرح کر رہا ہے کہ جس نے اس کو اوپر کیا تھا اس طرح کے خلاف گواہی جا کر دیتا ہے قرض کسی شخص کی طرفداری کی حمایت کی مدد کی مختلف شکلیں ہو سکتے ہیں دنیا میں اللہ تعالی آخر فرمائے ولاحم یلسرون یعنی کسی کی مدد بھی نہیں کی جائے گی یعنی کوئی اگر شخص یہ چاہے گا کہ میں کسی دوسرے ایسے شخص کی مدد کروں جس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا یا دیا جا رہا ہے اور جو آدابی جہنم میں ہمیشہ رہے گا تو کوئی ایسی ورزش کر دوں کہ جو اس کو جہنم کے دائمی عذاب سے نجات دلا دے. تو آخر ہزار کوشش کر لیں لیکن مدد کرنے سے کسی کوئی مدد کو ہوگی نہیں تو اس میں ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی یہ دو آیتے تمہید کے طور پر بیان کر کے اور اس کو مطابق نصیحت فرما کر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک طویل سلسلہ آیات کا اس موضوع پر نازل فرمایا ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کے اوپر کیے جانے والے انعامات کی بہت تفصیل ہے اس کی جوزیات بیان ہوئی ہے اور ان لوگوں نے ان انعامات کو کس طرح ٹھکرایا یا ان انعامات کی کس طرح ناقدری کی اس کی تفصیل آئی ہے